اس کال الحبہ اسلم جب اس کے پروردگار نے اسے کہا اس قال الحو جب اس کے لیے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کے پروردگار نے اسلم ہمیں مان لے مانے ہوئے تو پہلے ہی سے تھے مطلب یہ کہ ہر معاملے میں تمہارا تمہارا ارادہ ختم ہو جائے اور ہماری بات ماننی ہے قال اسلم تو رب العالمین اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں میں, میں تسلیم کرتا ہوں لبی العالمین اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا ہے ایک منٹ نہیں لگا اور اس نے کہا پروردگار جو تمام جہانوں کا مالک ہے میں نے اس کا اسلام قبول کیا یعنی اپنے آپ کو اس کے لیے مٹا دیا